پیدا ہو گئی قتمنا اعلی بلی اسرائیل علب نالب دونوں طرف لگتا ہے بنا عل نالب قتملہ علاب اسرائیل اور ہم نے اسی وجہ پر بلی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتل ناحب ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شہ ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی قتملہ علا بلی اسرائیل اور فساد اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے میں بغیر نقص ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے یہ تو پھر کے کا قتل ہے اور فساد ان فل یا کوئی زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصور وار ہے مجرم ہے اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فتن نما قتل ناشمیا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نو انسانی کو کیوں کہ تمدن کی جڑ پٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی ومن اہیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی پکانما آہیہ نا سے جمع تو گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو بچا لیا مرکزات بل بیہ ناتھ ان کے پاس ہمارے رسول آیت تھے واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر سمبا ان کثیرم باد مسلم پور لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترابی کرتے پھر رہے ان جدا نگین جوہار ابو اللہ و اب یہ وہ آ رہی ہے وہ میں کی آیت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد بچا رہا ہے کوئی دہشت گردی کر رہا ہے خون کر رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے راہدی کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے وہگ ریپ ہو رہے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے ان نماز جگہ لذینا بہار ملو لیکن یہ اسلامی ریاست کی جس میں اسلامی قانون نافذ ہو اصل میں سزائیں بھی جو ہے وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو ورنہ انتظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہو ایمان فروش موجود ہو ججوں کو خریدا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے اوٹھی تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسنگ کرتا ہے سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا علما جاؤ ندین جوہار ابن اللہ و رسول یقیناً بدلا ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی اسلامی ریاست کو بھائی سال رس کے فساد اور زمین میں وہ فساد مچا پھرتے ہیں آئیں یو کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ یقتنو نہیں یو قدتل ان کے ٹکڑے کیے جائیں تختیل یو قدتلو تختیلا اور یو سلب یا انہیں جائے اور تو قطا ہے انخلاف یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف خالص انتوں سے کاٹا جائے ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے ایک پاؤں کاٹ دیا جائے اور یونیفارم اللہ یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے یہ خص جی تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوالی عذاب, عذاب اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے ان ندیم تعبت القبل تقدر والے ہیں سوائے اس کے تو جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں اس میں رعایت کی گنجائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا البینہ تابو نمقمے تک دن والے ہوں سوائے ان کے بھی جوبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ خالم اللہ غفور الرحیم تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم اگر خون یہی کرو گے قتل و غالت کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہائش نہیں کر سکتا میں عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا یادی سبیل اللہ اہل ایمان اللہ کا تقواہ اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی لگ پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہیں صرف بدقسمتی اس سے بعض کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفوظ بالکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے ضلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمی دے کے بن آسمان کا فرق فلدال جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وہ لد نسل اور ملواہ بد اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدن میں جب کہ تم بہت کم بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے الپڑھ ہونا نہیں پڑھے لکھے جائے ہو سکتے ہیں جذباتی ہیں اکھنڈ ہے اکڑ مذاق کے لوگ ہیں وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو انپڑھ اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفہوم ہے قرم اے ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک لیکن تقوی جو ہے وہ ذرا ایک نیگیٹو بات ہے بچنا اللہ سے اللہ کے غضب سے اللہ کی ناراضگی سے برائی سے بچنا گناہ سے بچنا نافرمانی سے بچنا اللہ کے اکام کو توڑنے سے بچنا ایک منفی کانسیپٹ کو ہے وقت وہ علوم وسیلہ نہیں آگے بڑھو اس کا قلب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا وہ جہی سبھی نہیں لال اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تکوا اور تقرب اللہ کے لئے جہاد تکوا شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے روک جائیں اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جی یاد کیجیے اندیم قبل باہو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کے جو زمین وہ کی کل اور اتنی ہی اور بھی ہوتی لیکن اذاب یوم تیا باہ کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے ماں کے قب بلا دن ہوم تو ان سے ہرگی قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی تاریخ بالمحال ہے نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کے وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا وہ لہم عذاب العلیم اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو ریدو نا یقینا رہے ماہ بقاری مینہ وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلے لیکن نکل نہیں پائیں گے وہ لہم آزادوں اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب مسلسل دائر اور قائم وہ سارے کو وہ اور چوری خا بند کرے کھا چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو ایک ایک ہاتھ ایدیا ہوما ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو جزام دما کا سوا یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا نکالم مل اللہ اور یہ عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اب دیکھیے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہل قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کا اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو کفالت عامہ ہو کوشن مجبور چوری نہ کرے اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے موجود ہے ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی وہ انڈر لائز کر رہی ہے اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہیں گے یہ بات سیکھے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ایسے نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی ایسا نظام کا کائم کرنا ان کے کرتیتوں کی سزا ہوگی قرآن مجید پر اس قسم کا باتیں جو ہے ہم لب نہیں ہو سکتا دو الفاظ فکتوں اور ابھی کے ہاتھ کاٹ دو جزائم بیمار کا سابا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلا اچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلا یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو نکالم نقال کہتے ہیں کہ عبرت ناک سزا نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے اور یہ اسلام کے اندر جو تعزیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے لیے لفظ نقال بہت اہم ہے عبرت ناک سزا اگر تو شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے شبہ ہو تو ملزم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہیں کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے شک کا فائدہ وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو یہ جو ڈیٹرنس ہے کی سزائیں جن سے برائی جو ہے اس کو استثال بادشاہ سے کیا جا سکے یہی واحد ذریعہ ہے ورنہ دنیا میں امیرکا جیسی کلچر سوسائٹی کے اندر بھی بہت سی نسکلائم موجود ہے باعث گراو نا جرم موجود ہے اس لیے کہ اس قسم کی ہیں ہی نہیں لوگ جرم کرتے ہیں جیل میں رہے ایس کیا کچھ دیر کے بعد پھر آئے فلجر کیا پھر چلے گئے باہر جا کے کیا کریں گے وہاں تو سرکاری مہمان ہیں تو یہ سارا فلسفہ جو ہے جرم جو ہے ان کا وہ واسطہ کرنا جا رہا ہے وَس سارے وَس سارے مما من اللہ و سال کو سال کا تو وقت عبی احمد یا اللہ ولہ عزید الحکیم زبردست ہے حکمت والا پمن تام نمبا تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واسلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اسبہ کو ام اللہ غفور الرحیم یقین غفور اور رحیم لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا گناہ ہے اللہ کا جرم کی سزا دنیا میں ملے گی گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے اس کو اللہ باپ فرما دے گا اگر توبہ کی ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی علم الم اللہ لہو ملک السماوات واتم کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پادشاہی یا اور یشاء و اشاع اور یشاء وہ سزا دے گا جس کے چاہے گا اور بخش دے گا جسے چاہے گا بلاہ کل تشعیل قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا کالو عام فائم تو یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گنبن ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح منافقین پر بھی انتباق ہوگا اس کا اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کی طرف کے منافق تھے جن کا بیلان اسلام کی طرف بھی تھا چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو یہ جو بیچ بیچ میں مجم زمین بین ظالب تھے یہ دونوں طرف کے لوگ تھے رسول اللہ یا رسول یا ان کا نذیلا فی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے بھال دور سے کہ جو کفر کے ضمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں میرا نزینہ کالو آمنا بے فاہم ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بلم تو ان کو روبہوم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے وبین لگین ہاد اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں سم معاون علی قربے یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو سم معاون علیہ قومن آخرین اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے شیاتین جو ہیں ان کے مزہ پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے رپورٹ کر سکے آج محمد نے یہ کہا آج فلاں معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب معاون علیہ قوم الآرین اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے انہیں رپورٹ کرنے کے لیے ان کے اسپائس کی حیثیت سے آ کر لم یاتوق جو آپ کے پاس نہیں آتے یعنی ان کے جو گرو گھنٹار ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو شیاتی ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے یہ جو بین بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے یہ ہم رفول القلم امباد مواز جائی وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد یا کونو ہوتی تم ہارا فضو وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا کوئی مقدمہ ہے وہ لا رہے حضور کے پاس پہلے سے طے کر رکھا ہے اگرچہ فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رب کر دیں گے اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس بانی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست اسلامی ریاست پورے طور پر ایک ہما ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی یہ پہلے قائم نہیں ہوئی ورنہ کسی ریاست میں دو جڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے سوائے جو پاکستان میں ابھی ہوا ہے دو چیف جسٹس بھی ہو گئے ہمارے یہاں جن دن کے لیے لیکن یہ کہ انہونی بات تھی جو ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہوتا نہیں دنیا میں ایک ریاست ایک عدالتی نظام یہ لوگ جب چاہتے تھے ہدیوں کے پاس آ جاتے تھے جب چاہتے تھے کسی اور یہ عدالت میں لے جاتے تھے تو پہلے نظام وہاں چل رہے تھے ہماری ریاست محدت کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ فتح بکہ کی بات قائم ہوئی ہے یا کون ہوتی تمہارا ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے جو تم لے لینا قبول کر لینا وہی لم تو وہ اور اگر یہ شعدہ تمہیں ملے نہ فیصلہ ملے یہ ڈگری نہ تمہیں ارے حق جاری کی جائے تو پھر بچ جانا کبھی کترا جانا محمد یور فکنت فلنتم کروں ملندہ شع اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فکن میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی مددگار نہ پاؤ گے کوئی شے نہیں ملے گی اللہق الزین اللّ اللہ یوتاح الو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں لب یعد اللہ ہو یوتاح الو بہ لہن فل دنیا جن کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وہ لہنفی الآخر کے عذاب الحظیم اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے سب معاون یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو کھانے والے ہیں پیٹ بھر بھر کر حرام کے فائن جاگو کا پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو حکوم آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں او آرزن آپ چاہیں تو ان کا, ان کا مقدمہ لینے سے انکار کرتے کیونکہ نیتیں ان کی نیت نہیں ہے وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے طے کیے میں دوں گا پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کے کریں گے دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر یہ کیسے نبی ہے رسول ہے یہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالی کی طرف سے حضور کو اطمینان دلایا جا رہا کہ آپ پرواہ نہ کریں اس اندیشے کی فرینجاروں کا فاحق بہنا ہوں اور آر گان ہوں اگر وہ آئیں آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر تو چاہے تو آپ فیصلہ کریں اور چاہے اعراض کریں وہ توڑی گان اگر آپ ان سے اعراض کریں گے ان کا مکدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے فلئی یون کا وہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں پہنچا سکیں گے ان کے مخالفانہ پروٹ سے قتل کوئی آپ کو ہراسا ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہی حکم کا اور اگر آپ فیصلہ کریں فاحکم بے نہ تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے اب نارتھسٹ کے ساتھ انصاف کے ساتھ ام اللہ یہود المقصین یقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے وہ کیسا یہ حق کے اور نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں یہود کی طرف اشارہ ہے وہ ان بحبود تو ان کے پاس اور موجود ہے نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلے فیحا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے کرتے ہیں و قبل اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہے ایمان سے خالی ہے ایمان سے تہی دست ہیں ان کا اصل روغ یہ ہے بارک اللہ علی فی فرقرآن العظیم و دفاع نی میاں کم بلایاتِ